السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز فأشهد الله إلا إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد ربه ورسوله وما وعده إن أسلم الكلام كلام الله وأحسن الهدية هدية محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل مرثة بدعة وكل بدعة غلالة فكل ضلاله النار من يتبع الداه ورسوله فقد رشد واعتدى ومن يرسل الله ورسوله فقد ضل وغا والله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد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 باللہ باللہ من بسم یہ بات بیان ہو رہی تھی جنت اللہ رب العزت کی مہنگی اور قیمتی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے بلند ہمت کی ضرورت ہے اور ایسے اعمال کا تتوڑ ضروری ہے جو اس عظیم نعمت کے حصول کا سبب بنتے ہیں ہمیں عملی اعتبار سے یہ غور نہیں کرنا چاہیے جواز کا راستہ کیا ہے بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ افضل راستہ کون سا ہے اور جو صافین ہونے کا شخص حاصل کر گئے ان کا طرز عمل کیا تھا اس سوچ کا محب کیا تھا اول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سے اعمال کی نشان دہی ہے بہت زیادہ تفضلیت کا باعث بنتے ہیں انسان کے درجات بلندی کا سبب بنتے ہیں بسلم سعید بخاری میں نبی اسلام کی حدیث ہے صلاحت یوتون عجر مرت تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بھی عمل کرے انہیں اس کا اجر اور ثواب دوہرا ملتا ہے ڈبل ملتا ہے. ایک تو انسان ایک عمل کرتا ہے تو دس گنا یا ستر گنا یا سات سو گنا اجر کا حقدار بنتا ہے یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اس اجر کو مزید دوہرا کر لیجیے رج الم اندہ فعلمها احسنت علیم ہے ادب ہے ثم ادیب فتزوجها <تصفيق> وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لاؤڈی ہو اور اسے او اچھی تعلیم دلوائے اچھا ادب سکھلائے اور پھر اسے آزاد کر لے اور اس سے نکاح کر لیا اس نے دو کام کیے ہیں ایک حسن تعلیم لونڈی کی تعلیم کا اہتمام دوسرا اس کی غلامی ختم کر کے اس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لی آج گویا لونڈیوں کا نظام تقریبا ختم ہو چکا اللہ یہ کہ کسی دور میں جہاد قائم ہو دشمن کی عورتیں مجاہدین میں تقسیم ہوں یہ لانڈیوں کا رقیت کا ایک نظام ہے کہ ایک بات اس حدیث سے مفہوم ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لانڈی کا دائرہ کار بڑا محدود ہوتا ہے لانڈی کے بہ نسبت ایک آزاد عورت اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں جب ایک لانڈی جس کا عمل محدود سا ہے اس کی تعلیم کا یہ اجر ہے تو ایک آزاد خاتون اس کی تعلیم اور تہذیب کا کیا اجر ہو باپ اپنی بیٹی کے لیے حسن تعلیم کا اہتمام کرے یا ایک بھائی اپنی بہن کے لیے اچھی تعلیم کا اہتمام کرے وہ کس قدر اجر و ثواب کا مستحل ہوگا یہ انسان دوہرے اجر کا مستحل ہے دوسرا فرمائے رجال المناہ کتاب آمن و ربی کے لیے ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس کا تعلق آہل کتاب سے ہے عیسائی ہے اور اپنے نبی پر ایمان لا چکا ہے پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پا لیا اور آپ پر بھی ایمان لے آئے اس شخص کا بھی دوہرا آج تیسرا شخص وہ شخص ہے جو کسی کے نا نوکر یا ملازم ہے چاکری کر رہا ہے یا غلام ہے اور پوری دیانتداری سے اس کا حق ادا کرتا ہے پوری دیانتداری سے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے دونوں حقوق میں سے کسی حق میں کودا ہی کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ پوری توجہ کے ساتھ دونوں کا حق مکمل طور پہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اس دنیا کے مجازی آقا کا اور حقیقی مالک اور خالق کا دونوں کا حق انتہائی جانداری سے ادا کرتا ہے تو عمارت اس شخص کو بھی دوہرا آجر دیتا ہے اس قسم کی احادیث کی تلاش ہو جن میں ایسے اعمال کا ذکر ہو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں یقیناً یہ بلند ہمتی کی دلیل ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ان الباء ملائکت الصف المقدم بہت ہی عجیب آپ کا ارشاد گرامی کہ اللہ رب العزت اور اس کے سارے فرشتے رحمتیں اتارتے ہیں نمازیوں کی پہلی صف پر جو لوگ صفے اول میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں اتارتے ہیں. جب تک وہ صفے اول قائم ہے سارے فرشتے جن کی تعداد ان گنت ہے وہ بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک صفے عمل قائم رہے اور یہ موقع ہر انسان کو شب و روز میں پانچ دفعہ حاصل ہو سکتا اگر تھوڑی سی سوچ اور عقل سے کام لے لے اور کچھ وقت قبل مسجد میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر لے اسے صفی عقل بھی مل سکتی ہے تقبیر تحریمہ بھی اور ایک بڑا وقت تو نماز گزارنے کا موقع بھی کیونکہ ایک شخص بیٹھا ہو نماز کا انتظار کر رہا ہو جب تک وہاں بیٹھا رہے تب تک وہ نماز ہی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحمتیں اتارنا تمام ملائکہ کا رحمت کی دعا کرنا صفح ابل اسی ترتیب کی ایک اور حدیث ہے ان اللہ و ملائکہ تاکہ سلوم عدل تصاخری یہ نوبت بھی آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رحمتیں اتارتے ہیں شہری کا کھانا کھانے والوں کو رمضان آ رہا ہے ایک رمضان ضروری نہیں سال بھر میں نفلی روزوں کا اہتمام ہو سکتا ہے جو بندے جب تک شہری کا کھانا تناول کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں اتارتے ہیں فرشتے دعائیں کرتے ہیں بارس رحمتوں پر میں فرماتا ہے یہ بات بارہا بیان ہو چکی کہ جنت کا داخلہ صرف اللہ تعالی کی رحمت پر موقوف صحیح بخاری کی حدیث نہیں یدہ کو عمل ہو جنت اللہ برحمت اللہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا نہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک خان کائنات کی رحمت نہ ہوا نے پوچھا بلا ان یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا رسول کیا آپ بھی فرمایا کہ بلا ان سنو میں بھی نہیں جا سکتا اللہ انتظار رحمتیں ہی جب تک اللہ ر الرزت کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے ٹھاننا تھا اس کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا سفید حکل پر اللہ کی رحمتیں ادھر تھی شہری کا کھانا کھانے والوں پر اللہ رزت کی رحمتیں اتر تھی تو رحمتوں کے حصول کے یہ مواقع بار بار آ رہے ہیں اور ایک انسان کی بلند ہمتی کا تخاضہ یہ ہے کہ وہ ان موازن کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے کی کوشش کرے موت سب پر آنی ہے دنیا کی زندگی میں بلند ہمتی کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی سوچ کا بہر ہو دنیا نہ ہو بلکہ دنیا کے بعد تائم ہونے والا جہان ہو ٹھیک ہے دنیا سے ایک واجبی تعلق ہو لیکن اصل سوچ اور فکر کا بہر ما بعد الموت ہو فرمایا القئی سوندانہ نفسا ہو وہ لما بعد الموت ماؤت عقل مند انسان وہ ہے گاہے وگاہے اپنا حساب لیتا رہے اور پھر ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے پر آج اسکن اتبا نفسما وہ انسان بڑا عاجز ہے تھکا ماندہ احمد اور بےحو جو دنیا کی زندگی گزار جائے خواہشات نفس کی پیروی اور اللہ تعالی پر تمنائیں قائم کر کے بیٹھا ہو کہ وہ بڑا غفور الرمی یہ انسان کے عز اور حمایت کی دلیل ہے جب سمجھداری کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے اپنے آپ کو جانچتا رہے اور نتیجتن ایسے کام شروع کرتے جو مرنے کے بعد کام آئیں نبی علیہ السلام کی ایک عدیز ہے سوائے یوں تو انہیں فی ہوں سات قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اجر کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا جاری رہتا ہے, قائم رہتا حالانکہ وہ قبروں میں پہنچ گی راج الم کا علم ایک وہ شخص ہے جو اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے شاگردوں کی جماعت تیار کر کے وہ ٹھہر جائیں دین کا کام کریں جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا اس وقت تک یہ اجر و ثواب اسے قبر میں پہنچتا رہے گا حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس کا جسم بن چکا ہے مگر عالمِ برس میں قبر کے اندر اسے نظر پہنچتا رہے شبیر تیار کر دیا کتاب چھوڑ دی اپنے سرمائے سے علم کی سرپرستی کرتا رہا علما کے تیار ہونے میں کچھ عوامل ایک تو اہل علم کی محنت دوسرا اہل خیر اہل مال اور اہل سروت کی کفالت یہ جی دونوں عوامل مل کر کولما کی تیاری کا سبب بنتے ہیں ایک عالم کتاب لکھ ڈالتا ہے اور اس کی طبعت اہل سربت کے تعاون سے ہوتی ہے یہ علم اور سربت کا استعمال جاری اور تائم ہے جو شخص کسی اعتبار سے اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے تو اس کا اجر و سواب کبر میں پہنچتا رہے تو وہ اجرا نہر دوسرا وہ شخص ہے جو کوئی نہر جاری کرتی کسی بھی علاقے میں پانی پہنچاتا وہ نہر سے ہو یا نالے سے ہو پائپ لائن سے ہو کسی پیاسی بستی کو سیراب کر دی اور جب تک یہ سیرابی کا امن جاری رہے گا اسے قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا تیسرا شخص حفر ہافا کوئی کنواں کھدوا دیا کہیں بورنگ کروا دی جب تک اس پانی سے لوگ مستحید ہوں گے اسے اجر ملتا رہے گا اور بنا مسجد مسجد بنا دی یا مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گئے جسمانی اعتبار سے ضروری نہیں کہ عالی شان مسجد ہو مسجد سے بتا بنو بہت جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے پرندے کے گھونسلے کی تعمیر یہ ہے یا اس کی تعمیر یہ ہے. کہ مسجد کی تعمیر میں شامل ہو جائے اتنا تعاون تو کر دے ایک فٹ بائی فٹ کی تعمیر کے بقدر اس کا حصہ شامل ہو جائے پرندے کا گھونسلہ اتنا ہی ہوتا ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا حضر و ثواب مرنے کے بعد بھی تا دیر قائم رہتا اور مستحف یہ ایک شخص قرآن پاک چھوڑ گیا کلام الرحمان کسی کو قرآن لے کر دے دیے مسجد میں رکھوا دی جب تک اس کے ایک ایک حرف کی جلاوت ہوگی وہ ایک ایک حرف سردہ جاری ہوگا اس شخص کے لیے جس نے وہ قرآن رکھوائے ہیں تباہ کروائی ہے تقسیم کیے ہیں پجر و سلام کے یہ موادے ہیں اور ایک انسان کی عالی ہمتی کی دلیل اور عورت و نخلت یہ ایک شخص کہیں کھجور کا پودا لگاتا ہے کھجور کا پودا بھی تا دیر قائم رہتا ہے جب تک لوگ کھائیں گے اس کا سایہ استعمال کریں گے جانور پرندے اس سے استفادہ کریں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے اس وقت تک اجر ثواب واپس نہیں چلا اس مدعے کے لیے قائم رہے گا سادواں فرمائے کہ او والا دن سال له اپنے پیچھے نیک بچہ نیک اولاد چھوڑ دے جو نمازوں کا اہتمام کرے دعاؤں کا اہتمام کرے جب تک وہ نیکیاں کرے گا دعائیں کرے گا اسے ثواب ملے بلکہ آگے اس کی اولاد بھی اگر نیک راہ پر قائم ہوگی تو وہ ثواب بھی اسے ملے اور یہ سلسلہ نسل در نسل چل سکتا ہے نیک تربیت سال اولاد یہ ایک ذخیرہ ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے ایک انسان عالی ہمت بنے خالی دنیا کا ہو کر نہ رہ سے ان اعمال کو تلاش کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں اور یہ ایسے اعمال ہیں جن کی انجام دہی بہت ہی آسان کوئی بھاری اور مشکل کام نہیں لیکن ادر و ثواب کا سلسلہ تادر دنیا میں مختلف امور انجام دیتے ہیں کاروباریوں کو بات بت اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ کوئی گارنٹی لے کر اور کسی نیک اور سادے کی ضمانت پر بڑے بڑے ایگریمنٹ طے ہو جاتے ہیں اور اگر کاروباری معاملہ بین الاقوامی تو بینکوں کی گارنٹی باہر گئے دیکھتے جار تعلق اس ضمانت کے حصول پر قائم ہے پیارے کے نمبر محمد الرسول الباس رسل میں انسانوں کی نفسیات کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھا کئی موقعوں پر اپنی ضمانت دی ہے یہ ضمانت کاروباری نہیں ہے بلکہ حصول جنت کی ہے ایک دن تشریف فرما ہے صحابہ کی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی تھی فرمایا میں ازمن لی واحد ازمن لہ الجنت کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک ضمانت دیتے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اب ادھر قریب بیٹھے ہوئے تھے فوراً آمادہ ہو گیا تیار ہو یہ جنت کے مستعدین کا شیوا ہوتا ہے ضمانت کیا ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ جان کی قربانی ہو سکتی مگر رسول جنت کے لیے سودا مہنگا نہیں ہے تیار ہو کہ میں تیار مستحد رسول اللہ نے شاد فرمایا لا ساری نہ شہید ہے بس وہ کام یہ ہے کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا جس کتے پر قائم رہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جنت کا فائدہ کرتا ہوں اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں جہاں لوگوں سے مراد زندہ لوگ ہیں یعنی زندہ لوگوں سے بھی سوال نہیں کرنی یہ بہت بڑی غیرت توحید کی علامت وہ لوگ انتہائی اہم پر بیوقوف ہیں جو مردوں سے سوال کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں ہیں دفنا منو مٹی تلے دبانے کے بعد اسے مشکل پشا بنا لیتے ہیں. کم از کم گارڈن کے علاقے میں ہمارا بچو وہاں گزرا میں ایک قبر کا گواہ ہوں جس کا مقبول زندگی بھر چرس اور افیم کے نشے میں دود رہا اور اس کے کے ڈھیر ہوتے تھے لبا سے بے نیاز ہوتا تھا جب مرا دوسرے لوگوں نے مشکل پشا دیا کہاں توحید کی غیرتیں دے گئی فرمایا کہ لا علی ناط اشیا جس چیز کی ضمانت میں مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا جیسا کہ دوسری حدیث میں اجاس اللہ فسع وہ ازست اسلام نے بن عباس کو رسید فرمائی تھی جب بھی سوال کرے اللہ سے کر اور جب بھی استعانت کرے اللہ سے کر تو یہی حملہ آپ نے یہاں بیان کیا کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کر ابو درج نے اس بات کو قبول کر لی اور زندگی لوگوں سے سوال نہیں کیا کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے کوڑا گر جاتا اپنا کوڑا کسی سے پکڑانے کو نہ کہتے بلکہ خود اتھرتے اور اپنا کوڑا پکڑ کے گھوڑے پر بیٹھے بڑھاپے میں انسان مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے جب بڑھاپے کی عمر آئی تو ربزہ ان کی زمینیں وہاں چلے گی جہاں لوگ نہ ہوں تاکہ کسی سے کوئی سوال کرنے کی نوبت نہ یہ مشتعین جنت نصرحین اور آپ کی ضمانت ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے میں یہ لی بھی ماں بہن علی جڑئی وہ ماں بہن اللہ گئی ازم اللہ جن کون ہے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک اس چیز کو محفوظ رکھے جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمکا اور دوسرا اس چیز کو محفوظ رکھے جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان زبان کی حفاظت کر لے اور شرمکا کی حفاظت کر لے اور ان دونوں ارادوں پر سختی سے قائم ہو جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ان اعمال کی جو سجو کرو جن میں پیارے بے حمبر ہیں اور یہ بڑی قیمتی ضمانت نبی اسلام کی ضمانت حصول جنت کے لیے ایک حدیث میں آپ نے ایک چھوٹے سے ذکر بیان کیا ہے رب بیانیام دین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ترجمہ میں راضی ہوں اللہ تعالی کو اپنا رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر وہاں جو شخص ہو جانا یہ وظیفہ پڑھتا رہے ایک حدیث میں تین تین بار کا دکھ فرمایا کہ میں زبانت دیتا ہوں اللہ کے پیارے بے حمر فرما خواہ میں نہیں بےآ خدا میری ضمانت نوٹ کر لو کل جب قیامت قائم ہوگی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں حتمل جنت اس وقت تک پکڑے رکھوں گا جب تک اس کو جنت میں پہنچا نہیں تھی دی لیکن چھوٹا سا عمل اور کتنی بڑی ضمانت کوئی نہ اعمال کی چستو کیجیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ احادیث کا مطالعہ کیجئے کوئی نہ کوئی کتاب حدیث آپ کے سامنے بڑی ہو پڑھتے رہے بے شمار ایسے رضائب آپ کے سامنے آئیں گے بڑے بڑے اعمال بڑے بڑے ان کے اجرب اور بڑے ان نتائج اگر کوئی ایسا عمل سامنے آ جائے کہ بندہ اس کو انجام دے رہا ہو اور اللہ اپنے عرش پر اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو کتنی بڑی عزیمت ہے مسد احمد کی حدیث ہے فرمایا ان میں اللہ شم کے جبر اللہ تعالی حسا ہے اس کو راتا ہے اپنے ایک بندے کے عمل کو دیکھ دیکھ کر جو بکریوں کا چرواہا ہے اور کسی پہاڑ کے دامن میں بکریاں چلا رہا ہے اور وقت نوٹ کر رہا ہے حتیٰ کہ جب نماز کا وقت آ گیا جو وہ اکیلا ہی اذان کہتا ہے وہ یقینی سلاح اور نماز قائم کر دیتا ہے اکیلا ہی اذان کہہ کر اقامت کہہ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہوتا ہے ام گرو اللہ میرے بندے کو دیکھو دی کتنی عمدہ تعبیر ہے میرے بندے کو دیکھو اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کہہ دینا کہ ہی اس کی محبت کی علامت ہے میرے بندے کو دیکھ یو و دن وہ یقین جو نماز کے حاضر ہونے پر اذان کہہ کر اقامت کہہ کر نماز قائم کر رہا ہے یہ خاف نے میرا بندہ تنہائی میں بھی مجھ سے کتنا ڈرتا ہے حالانکہ اکیلا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کس کو دکھانا مقصود ہے سوائے میرے فرد ہو رہے ہٹ دے بد حل میں نے اپنے بندے کو پاک کر دیا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے ایک انسان کہیں بھی تنہا ہو اور وہ نماز کے وقت کی نگرانی کرے اور جب وقت آ جائیں تو اکیلا آسان کہہ کر تکبیر کہہ کر نماز قائم کر دیتی تو اتنا بڑا مہربانی کرنے والا جب تک یہ عمل قائم ہے عمار برعزت اس بندے کو دیکھ کر ہنس رہا ہے اور یہ کیا محبت کا سیدھا ہے اور کیا محبت کا عنوان ہے اس کا مسکرانا اس کا ہنسنا نبی اسلام کے قرآمین سے ثابت ہے کیسے ہستا ہے جیسے اس کے دائل ہیں کیا ہماری طرح ہستا ہے نہیں کیونکہ لہٰذا کم اسلحی وہ تشویش سے بات جیسا اس کے لائق ہاں اس کی ہر صفت کی طرح اس کا ہسنا بھی کمال کا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ابن کہ فرماتے ہیں نبیلا اسلام نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا اور جنازے میں آپ نے یہ دعا بھی مانگی اللہ عمر صاحبہ کہا تھا وہ ہم کوئی نہیں وہ یا تھا کوئی لئی. یا اللہ اپنے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اسے دیکھ کر ہنسے اس طرح ملاقات کرنا اس سے کہ تم اسے دیکھ کر ہنسے اور یہ تجھے دیکھ کر ہنسے خوشی خوش تیرا ہنسنا رضا ہے اور اس کا ہسنا اس شرف کی بنا پر جو تو اس کو عطا فرمائے گا کہ تو اسے باقیدہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے گا جنت کی نکت اور جنت کے خزانے تیری رضا اور محمد یہ بکریوں کا چروا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول کریم سرسل جہادی سفر سے لوٹ رہے تھے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا دور سے آواز سنائی تھی ایک مؤذب کی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے سن لی فرمایا فطر یہ شخص جو بھی ہو فطرت اسلام پر آئے جو اس بات کا اقترار کر رہا ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی کوئی نہیں برار کا معنی یہ ہے کہ جب وہ سب سے بڑا ہے تو اسی کا خوف ہر خوف پر غالب ہو جب وہ ذات سب سے بڑی ذات ہے تو اسی سے ڈرا جائے اسی کا خوف اپنے اندر پیدا کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ایسے اعمال شروع کر دیے جائیں خوف کے جو مقامات ہیں اس کی رحمت سے دور ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جہاں نبی اسلام کے دو جواب منقول ایک فرمایا کہ فرض کا النار اے اجنبی تو جو بھی ہے تو جہنم سے بری ہو چکا ہے اس گواہی کے بنا دوسرا جواب یہ منظور ہے کہ دخند جنت تو جنت میں داخل ہو چکا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا اس شخص کے دیدار کا ہم اس کو تلاش کرتے نکلے چراچے ایک پہاڑ کی گھاٹی پر ہمیں مل گئے بکریاں ساتھ تھے انہیں چرا رہا تھا اور اسی طرح نمازوں کے اوقات کو پوری توجہ سے نوٹ کرتا جب وقت ہوتا تو اذان کہتا اور اقامت کہہ کر نماز شروع کر دیتا تو ہم نے ایک ایسے شخص کا دیدار کر لیا جو اس زمین پر چل پھر رہا ہے اور جنتی اس سے یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے کہ شریعت ان چھوٹے چھوٹے انسانوں کا کتنا اہتمام کرتی پپیوں کا چروا بظاہر معاشرے میں ایک چھوٹا انسان مگر شریعت کمزوروں کی کتنی حمایت کرتی اور کس قدر ان کی کامیابی کے مسائل بیان کرتی نبی رضدان کی حدیث بھی ہے ابغونی کون حدیث مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو کمزوروں میں تلاش کرنا غریبوں اور مسکینوں میں تلاش کرنا مالداروں کے بیچ بیٹھنا میری طبیعت کے رجحان کے خلاف نبی اسلام کے غور حدیثت علم اطلاع ہے سلاتے دنیا کو روزی دی جاتی ہے مال و دولت کے خزانے دیے جاتے ہیں اور دشمن کے مقابلے مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی وجہ سے غریبوں کی وجہ سے ان کی دعائیں ان کی نمازیں اور ان کا استغفار یہ پوری دنیا کے کام آ رہا ہے تو اس سے شریعت کے مقاصد واضح ہوتے ہیں تبھی ہی نبی رسدان کو مالداری سے نفرت ہے چلنا تعالیٰ اگر بہت پہاڑ میرے لیے سونا بنا دے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پیشکش بھی کی کہ چاہو تو بنا دیں سارے پہاڑوں کو سونا بنا دیں اور سارے کنکروں کو ہیرے بنا دیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں دنیا لٹاؤ اور تقسیم کرو فرما کہ یا اللہ مجھے یہ پسند نہیں ہے میری تو خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤ اور ایک دن بھوکا دو یہ زندگی مجھے زیادہ پسند ہے جب کھانا کھا لو تیرا شکر ادا کرو اور کھوکھا رہ جاؤ تو صبر کرو اور یہ دونوں مقام کو سلسل میرے ہمرگاب رہے ہیں یہ نصوص کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہوں گا اللہ کی توفین سے اللہ تعالیٰ میں حمل کی توفین دے اور ایسے مواقع کے تتبوں کی, کی توفین دے دے جن میں بڑے بڑے اجر اور ثواب کا ذکر ہے اللہ ہماری ہمتوں کو عالی بنا دے بلند ہمتی ادا فرما دے اور ہم بلند ہمتی کو غروکار لا کر اپنی زندگی جو ہے وہ اعمال کا مہبر بنا دے عقول وسط اللہ علی بافرحمد اللہ, اللہ